شہید -e خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف شہید میرے یوسف کا مقبال کے ساتھ رابطہ سورہ کے آخر میں فرمایا تھا ولی اللہ پڑھے ولی اللہ ابھی پڑھ رہے ہو کہ غائب دان فقط کون ہے اللہ یہ ایک دعویٰ تھا اس کے اوپر دلیل دی گئی کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام غائب دان تھے یوسف علیہ السلام کنویں میں قریب ہے تو غائب جانتے تھے اگر غائب جانتے تو اپنے بچے کو نکال لیتے وہ دعویٰ تھا اور اس دعوے کی کیا ہے دلیل سورج یوسف کے انداز دیکھو جو دراصل دعویٰ تھا اب سورت یوسف میں اس دعوے پر دلیل قائم کی گئی نمبر دو سورہ حود میں دعوی تو پر دلائل کون سے قائم تھے اب سورہ یوسف یوسفی جگہ نقلی تفصیل یا خلاصہ سورہ یوسف صدا کرتے قرآن قصہ یوسف جو کہ پندرہ آبا پر مشتمل ہے اور اس کے ضمن میں خاطر انبیاء کے لیے مستقبل کی کا ہے وہی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تکلیف پہنچائی تھی پھر بادشاہ بنے آپ کو بھائی تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ بھی ہی کا بنیں گے بادشاہ آخر میں اس بات رسالت شکوہ معان دین تقریب دنیا بھی. میرے محترام صورت یوسف کے شان نزول کے بارے میں دو قول ہیں ایک کال تو یہ ہے کہ صحابۂ کرام نے حضرت کو عرض کیا تھا کہ حضرت کوئی عجیب قصہ سناؤ کیا کوئی عجیب قصہ سناؤ مکمل تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عجیب قصہ نہ حضر کر دیا دوسرا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرقین مکہ نے رابطہ کیا یہود سے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کوئی ایسا سوال بتاؤ مشکل اس سے ہم پوچھیں جواب نہ دے سکیں یہود نے کہا اس سے یہ سوال کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شام میں تھے اسحاق علیہ السلام بھی کہاں تھے شام میں تھے یعقوب علیہ السلام بھی شام میں تھے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ بنی اسرائیل کیسے مصر میں آ گئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کیسے مصر میں پہنچی یہ سوال کرو اس سے یہ بڑا مشکل سوال ہے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورج یوس و نعی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پہنچے یا نہ پہنچے آپ بادشاہ بن گئے والد کو منگایا ساری قوم کو منگوا لیا تیسری طرح بنی سر بڑھتے گئے ادھر اللہ عالم و بے مراد ہی تل کا آیات تل کتاب ما ترغیب کتاب کی صفت کیا ہے جی مبین ہے جب صفت مبین ہو تو دلائل اکلیا ہوتے ہیں نا نکلیا جا جاگ رہے ہو نیندرے کرندہ رہندے جن کو چونجا نہیں مرے گا چلیے یہ ایتے ہیں کتاب واضح کی یہ مبین جو ہے یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے لازم پڑھو تو اس کا من واضح متعدی پڑھو تو اس کا من واضح, واضح کرنے والی کیا دون مانی انا انض اللہ صداقت قرآن بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو اس سال کے اندر کہ یہ کتاب قرآن عربی ہے عربی کے نیچے لکھو لسان منزل جو قرآن پاک اترا ہے اس کی زبان پشتو ہے یا سندھی ہے عربی ہے ہاں، لسان منزل لال تاکہ تا تم سمجھو یہ حکمت عربیہ عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا تاکہ تم سمجھو کیونکہ قرآن کے جو پہلے پہلے مخاطب تھے وہ کون تھے جی عربی تھے نا تو عربیوں کے سامنے اگر یہ کہا جاتا دا دل دل تراشا تراشا وہ کہتے یہ تو بم ٹوٹ رہا ہے ہمارے اوپر وہ تو ڈر جاتے ہیں دوسری زبان میں قرآن اترتا تو ڈر جاتا پہلے پہلے بخواست کون تھے عربی ان کی زبان میں قرآن اترا تو تمہیں عربی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے انگریزی کے ساتھ عربی کے ساتھ محبت ہو اللہ نے قرآن بھی عربی میں نازل کیا لسان و عائل الجنت بھی کیا ہے عربی ہے لیکن عربی جو قرآن و حدیث والی عربی ہو یہ منجا والی عربی نہ ہو آ تو میں نے پوچھا کہ عام کو کیا کہتے ہیں یہ منجا وہ میں نے کہا منجا تو انگریزی ہے میں کو اس کا منجا بنا دیا تو آج کل کی جو عربی سکھائی رہی ہے نہیں بھل کروڑ کے یہ غلط سکھائی رہی ہے سیکھ نہیں ہے تو عربی قرآن والی سیکھو حدیث کرو تاکہ تم سمجھو نہ تمہید قصہ کی, کی تمہید شروع ہو رہی ہے تمہید قصہ بھی ہے صداقت رسول بھی ہے ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر بہترین قصہ جب اللہ نے حضور پہ بیان کیا تو حضور سچے نبی ہوئے یا نہیں اب یہ قصص کے دو معنی حضر غور کرنا قص کو اگر مستر بناؤ تو اس کا معنی ہوگا بیان اور اگر قصص کو مستر بان مقول بناؤ مخصوص تو اس کا معنی بیان نہ ہوگا قصہ ہوگا کیا تم کہ قصہ بیان ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے اب دو معنی سمجھیے ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر بہترین بیان اب یہ مفول مطلق ہوگا دوسرا معنی ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر بہترین قصہ یعنی آفسن المخصوص پھر مفول مطلق نہیں ہوگا مغول بے ہوگا بھائی حضرت کا یہ قصہ کیوں آفسنقصہ ہے حضرت قصہ روح المانی نے تو ایک حوالہ یہ دیا ہے کہ یہ مشتمل ہے کس کے اوپر حاسد سے مسعود پہ حاسد دو محسود پہ کون حاسد تھے جی برادران محسود کون تھے یوسو تو ہاتھ سے محسود بھی آ گیا پھر آگے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام بکے تو ذولیخا اور اس کا خامد مالک بن گئے یہ کیا بن گئے مملوک مالک و مملوک ٹھیک ہے اچھا پھر ضلع نے جب عشق کا مظاہرہ کیا تو پھر عاشق کو معشوق آ گیا پھر جب گواہی دی لڑکے نے جوسوں کی پاک دامنی پہ تو شاہد و مشہود آ گیا آگے بھی بڑھتے ہیں میں بہت سار یہ کہتا ہوں تو یہ قصہ شامل ہے کہ اس پہ حافظ دو معشوق پہ مالک و ممروف پہ عاشق و معشوق پہ شاہد و مشہود پہ آگے بھی آئے کہاد کے اوپر مشتمل ہے خوشحالی پہ بھی مشتمل ہے قائد پہ بھی مشتمل ہے رعای پہ بھی مشتمل ہے عصر پہ بھی مشتمل ہے یسر پہ بھی مشتمل ہے اس لیے آسن القص ہے لیکن میرا اپنا ذوق اور ہے یہ آسن القصص اس لیے ہے کہ اس قصے کو حضرت کے قصے سے ملازمت ہے کس کے قصے سے آکائے مدنی صلی اللہ وسم کے قصے سے مناسبت ہے اور حضور کو تسلی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے میرے محبوب جس طرح یوسف علیہ السلام کے برادران نے ان سے حسد کیا تھا یہ بکے والے آپ سے کیا کر رہے ہیں وہ بھی بھائی تھے یہ بھی تیرے کیا ہیں بھائی ہیں قریشی پھر تین دن وہ کنویں میں رہے آپ کو تین دن کنویں میں رہنا پڑے گا کون سا کنواں سو پھر یوسف علیہ السلام مصر گئے آپ کو بھی ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑے گا پھر کچھ عرصے کے بعد تکلیفوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہی ملی یا نہیں آپ کو بادشاہی ملے گی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے سر نگو کھڑے ہوئے ہیں نادم و پریشان ہیں آپ مکہ کو فتح کریں گے یہی قریشی آپ کے سامنے سر نگو ہاں نادم کھڑے قران کا غلط کیوں ہے کہ حضرت کے قصے کا غصہ ملتا ہے اور حضرت کو پیشین گوئی دی گئی تسلی دی گئی۔ بے ما او ہنا اس کے کہ وہی کی ہم نے طرف تیرے اس قران کی اپ سچے رسول ہیں و ان کونتا ان مخفہ میرا مسقلہ امیہت رسول حضور کا امی ہونا بیان کیا گیا کہ آپ کو اس واقعے کا پہلے پتا نہیں تھا تو علم غیب کی نفی ہو رہی ہے نہیں जब्ली, जब्ली, जब्ली, जब्ली, اور بے شک تھے اس سے پہلے البتہ بے خبروں سے جب خبر تھے تو وہاں حاضر ناظر تھے حاضر ناظر کی نفی علم غیب کی نفی اذ یوس ہو میرے عزیز میں نے بھی بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ پندرہ احوار پہ مشتمل ہے کتنے پہ لکھو پہلا ہار موٹا کر کے کنارے پہ لکھو پہلا حال کنارے پہ لکھو موٹا کر کے درمیان میں لکھو آغاز قصہ آغاز قصہ اور بیان خواب جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اے میرے ابا جان بے شک میں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو کس کیفیت میں دیکھا دیکھا میں نے ان کو سجدہ کرنے والے واسطے اپنے چار مجرور متعلق ساجدین حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ گیارہ ستارے کون ہیں جی اس کے بھائی ہیں اور شمس و کمر سے مراد کون ہے ماں باپ بعض حضرات کہتے ہیں شمس سے مراد ماں کیونکہ شمس مرنا سمائی یا نہیں شمس تن اور کمر سے مراد کیا بعض برعک سے لیتے ہیں کہ سورج میں عظمت ہے نا شان شوقات ہوا با مراد دعا چاند میں چاندنی ہے وہ کیا ہوئی ماں بار حضرت سمجھ گئے کہ اللہ تعالی میرے پیٹ کو ایسے عزت دیں گے میرے اس کو اتنا شان اور عزت دیں گے کہ گیارہ ستارے بھی کیا جھکیں گے گیارہ بھائی اور ماں باپ بھی ان کے آگے جھکیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بعد میں بتائی تدبیر پہلے تعبیر بعد میں تدبیر پہلے پرمادیہ میرے بیٹے خیال کرنا کہ بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا وہ سمجھدار ہے خواب کی تعبیر اس کا سما لیں گے حسد کریں گے تیرے ساتھ کہیں ایسے نہ وہ قتل کر دیں قال کال یا بنیا حسن تدبیر یعقوب پہلے تدبیر ہے بعد میں تعبیر ہے حسن تدبیر یاقوب اے یا بنیا ہے نا بنیا کی تصویر برائے تحبیب ہے یہ تصویر کس کے لیے ہے وہ پیار محبت کے لیے میں کہ رجل کی تصویر رجائل یہ تحقیر کے لیے ہے کیا رجائل بیکار مرد لیکن یہ تحقیر کے لیے نہیں تصویر کس کے لیے ہے تحبیب کے لیے محبت پیار کے لیے ہے جیسے بچے کو کہتے ہو بچو کیا کہتے ہو ہماری زبان میں محبوب کو کہتے ہیں مکھن کیا اے جو مکھن کھاتے ہو نا پھر اس کی تصویر ہے تو کہتے ہیں میرے مکھنا کیا میرا مکھنا ہاں وہ تصویر ہو جاتی ہے کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے نہ بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے اوپر بھائیوں پہ خواب نہیں بیان کرنا پقید اللہ کا قاعدہ پس تدبیریں کریں گے واسطے تیرے خاص تدبیریں کیوں اس لیے کہ شیطان واسطے انسان کے دشمن ہے چاہے تیرے بھائی نبی کے بیٹے ہیں لیکن شیطان ان کو ورغلا دے گا یہ نہ ہو کہ تیرے قتل کی تدبیر کر دیں میرے محت رام بات آئی خواب کی کہ نہ بیان کر دوں خواب اپنا تو خواب کتنی قسم ہے تین قسم ہے ایک خواب ہے حدیث نفس حدیث نفس اس کو کہتے ہیں کہ دن کو میں پڑھا رہا ہوں نا تمہیں پڑھا رہا ہوں نا تو رات کو بھی میں پڑھاتا رہوں یہ خواب ہے یہ کیا ہے حدیث نفس ہے یہ رات کو میں تفسیر کا مطالعہ بھی کرتا ہوں خواب کے اندر یہ کیا ہوتی ہے حدیث ناتھ انسان جو دن کو کام کرے رات کو وہی یہ لوہار دن کو ٹھک ٹھک کرتا ہے نا رات کو خواب دیکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے ٹھوک ٹوک یہ حدیث نا ایک کنڈیٹر صاحب تھے جی مہینے کے بعد گھر گئے تو وہ تھکے ماندے بیوی بی اب خوش کے میرے ساتھ سوئے گا خوشی منائیں گے لیکن یہ ببو تھکا ماندا چکنا چور ساری رات کیا حر حر حر سوتا رہا آخر بیوی نے تنگ چونڈی لگی تو گاڑی چلاؤ ازال گجا ٹھاکری گاڑی چلاؤ گاڑی ابھی گاڑی چلاؤ یہ ہوتی ہے جی حدیث دوسرا خواب ہوتا ہے تصویل شیطانی دوسرا خواب کیا ہوتا ہے جی تصویل شیطانی کہ شیطان ڈراتا ہے اے جنات سیاتی ڈراتی نہیں تمہیں ڈرونا خواب ہو نا وہ تصویل شیطان ہوتا ہے ڈرونا خواب تمہارے تو آ جائے نا تو ایسے کیا کرو اٹھنے کے بعد یہ بائیں طرف تھوک دیا کرو تھو تھوک باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو قوت الا بلّہ رضیم پڑھ کے کروٹ تبدیل کر لیا کرو یہ خواب کون سا ہوتا ہے جی تصویل شیطان ایک اور خواب ہوتا ہے الہام ربانی کیا جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ آگے ایک واقعہ ہونے والا ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک یہ ترجمہ نہیں شروع ہوا تھا سات سال پہلے کی بات آئے خواب دیکھا تھا یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ آسمان سے سونے کے ذرات گر رہے ہیں کیا گر رہے ہیں اور میں نے دامن پھیلایا ہوا ہے میرا دامن پُر رہا ہے ذرات سے تو فرماتے ہیں چند دن کے بعد تفسیر شروع ہو گئی تو یہ خواب کیا ہوتا ہے کہ ہاں میرے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب تین سمجھ آئے گی آگے جی وہ کزال کا یج تسلی یوسف بھی ہے اور تعبیر ہے پہلے کیا تھی جی پہلے کیا تھی تدبیر اب کیا ہے ہاں تدبیر کے بعد تعبیر تعبیر یہی تھی کہ آئے میرے پیارے بیٹے اللہ تعالی تیری شان بڑھائیں گے کیا کریں گے تیری شان بڑھائیں گے یہ خواب ہے کزا لکھا اور اسی طرح جیسا کو سچا خواب دکھایا خوشخبری والا خواب دکھایا اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھوں کو رب تیرا واسطے نبوت کے نعمت نمبر ایک لکھو اسی طرح جیسے اچھا خواب دکھایا بر گزیدہ کرے گا تجھ کو رابطے تیرا کس کے لیے نبوت کے لیے نعمت نمبر ویول مقام تعویل لحادیث نعمت نمبر کتنی دو اور سکھائے گا تجھ کو تعبیر باتوں کی خواب کی تعبیر بھی اللہ تجھ کو سکھائے گا ایک معنی دوسرا معنی, معنی تعویل لحادی کا یہ ہے کہ معاملات کے نتائج کو فوراً پرکھ لینا طویل حدیث کا منع کیا ہے معاملات کے نتائج کو فوراً پرکھ لینا یعنی جو ہی بات تیرے سامنے آئے گی نا اس کے نتیجے کو فوراً تو پرکھ لے گا پہنچ جائے گا یہ معنی زیادہ اچھا ہے کیونکہ بادشاہ بننے تھے نا تو بادشاہ کے لیے فراست ضروری ہے ہی نہیں فراست بھی بھائی تم و نئے ماتا ہوں یہ نعمات نمبر کتنی جی کتنی ہے تین اور کامل کرے گا کو تیرے اوپر کامل کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ کیا دیں گے سلطنت بھی دیں گے تو تین نعمتیں آ گئیں تیرے اوپر بھی کامل کرے گا اور اوپر خاندان یاکوب بھی جیسا کہ کامل کیا ہے نیم توں کو اللہ آب ابائے تیرے باپ دادا کے اوپر تجھ سے پہل ہے وہ کون این تیرے باپ دادا ابراہیم اور عیشا عیسا کیا تھے جی دادا اور ابراہیم کا ہوئے پر دادا یہی باپ دادا ہیں بے شک رابطہ تیرا جاننے والا ہے حکمت